نَنزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَن انذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إلا أنا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 اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو اور جب شام کو انہیں جنگل سے لاتے ہو اور جب صبح کو جنگل چرانے لے جاتے ہو تو ان سے تمہاری عزت و شان کا اظہار ہوتا ہے اور دور دراز شہروں میں جہاں تم سخت محنت کے بغیر پہنچ نہیں سکتے وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں کچھ شک نہیں کہ تمہارا پرور نہایت شفقت والا ہے مہربان ہے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 لكُم مِنهُ شَرَابُ وَمِنهُ شَجرَُون فِيهِ تُسمُ يُم بِتُلَكُمْ بِهِ الزَّرعى وَزَّيتُونَ وَنَّ خِيلَ وَالأَعنابَ وَمِن كُلِ الثمرات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 غور کرنے والوں کے لیے اس میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 اور جو طرح طرح کے رنگوں کی چیزیں اس نے زمین میں پیدا کی سب تمہارے زیر فرمان کر دیں۔ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ وہ هو الذی سخر البحر لتاکلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حليت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 کرنت وهم مستكبرون لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرين لوگ تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے سو جو لوگ اخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کر رہے ہیں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 الملوالمی سلم بل ان علیم ک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 ولاد اخیرتی خیر ولا نمداؤل میر جن خورینی تحتی ہل اَہ لہم فیح میش ا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 وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا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 تو پیغمبروں کے ذمہ اللہ کے احکام کو کھول کر سنا دینی کے سوا اور کچھ نہیں ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنھم من ھدا الله ومنھم من حقت علیھم الضلالہ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 تو وہ ہو جاتی ہے نو اللہ سوبیم یت وکلو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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر لو بل الذكر تیوز للناس ما نزل اڑ ولعلهم يتفكرون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 وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا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 اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأُرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ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 سکھن فیتر لین مسل وزیز الحکی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 اللہ قد الاگلی فضوم عشی قون امل فضل عشئی قانو امل فہم اولی ملیہ امل ناگ بن علی اللہ کی قسم ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف بھی پیغمبر بھیجے تو شیطان نے ان کے کرتوت ان کو آراستہ کر دکھائے تو آج بھی وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے عزاب علیم ہے وما انزلنا عليك الكتاب الا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 ما فی بطونه من لبنن خالصا لبنن خالصا اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی مقام عبرت و غور ہے کہ ان کے پیٹوں میں جو گوبر اور لوہو ہے اس کے درمیان سے نکال کر ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے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 ان کے لیے ان چیزوں میں نشانی ہے اوہ إِلَ وَمِنَ وَمِن يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ د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 وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَتًا وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ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 اور تم نہیں جانتے برب اللہ ہوں مثلاً لو کے اللہ ومن رزقناه رزقا حسنا فهو ينفق مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللہ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے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 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَمْ كَمُلًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ هو ومن يأمر وهو على صراط اور اللہ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ دو آدمی ہیں ایک ان میں سے گونگا اور کسی کا غلام ہے بے اختیار و ناتوان کہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور اپنے مالک کو دوبھر ہو رہا ہے وہ جہاں اسے بھیجتا ہے کبھی اچھی خبر نہیں لاتا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 ان اللہ علی کل اور اسمانوں اور زمین کا بید اللہ ہی کے پاس ہے اور اللہ کے نزدیک قیامت کا آنا یوں ہے جیسے آنک کا جھپکنا بلکہ اس سے بھی جلتر کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے واللہ اخرجکم من بطون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 تَسْتَخِفُونَ هَا يَوْمَ ضَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا, أثاثا وَمَتَاعًا إِلَا حِينَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ خل ل جال اخن کم وجال سر بیلت کی و سرا بی کم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ گلتی کم لال کم ت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 اور ایسے کرتے بھی جو تم کو اسلحہ جنگ کے ذر سے محفوظ رکھیں اسی طرح اللہ اپنا احسان تم پر پورا کرتا ہے تاکہ تم فرم بردار بنولا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 تَشْهِيدًا صُمًّا لا يُؤْذَن لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ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 يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ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 وَلَا تَكُ كََّتينَ قَبت رَزْلَهَا مِْ بَعْدقُوَةٍ أَ كَثَ تَاتَّخِذونَ أيمَانَكُمْ تَاتَّخِذونَ أيمانَكُمْ دَخَلَ بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أَّةٌه أَبَ مِن أَُّ إِ ماَا يَبَلُوكُمُ اللهَّهُ بِ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 وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ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 مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ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 فکفرت بأنعم اللہ فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون اللہ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 وَعَلَّلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ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 شاکرا لأنعمه اجتباه وہداه الى صراط مستقیم وآتیناه في الدنيا حسنتا وإنه فی الآخرة لمن الصالحين پیشک ابراہیم لوگوں کے امام اور اللہ کے فرما بردار تھے جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے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 إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عنقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين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 اور صبر ہی کرو اور تمہارا صبر بھی اللہ ہی کی مدد سے ہے اور ان کے بارے میں غم نہ کرو اور جو یہ سازشیں کرتے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہو کچھ شک نہیں کہ جو پرہیزگار ہیں اور جو نیکوکار ہیں اللہ ان کا مددگار ہے